اللہ دوسری علت وبا بے من اللہ یہ جدھر بھی جائیں جو کام بھی کر کے آئے یہود نصارہ یہ جب لوٹتے ہیں تو اللہ کی لانت لے کر لوٹتے ہیں بے من اللہ اور تیسری علت وزور بت علیہ مار دیا گیا ہے اوپر ان کے ٹھپا بھوک کا ہمیشہ یہ نام بھیک مانگتے رہیں گے جس طرح اسرائیل والے بھیک مانگ رہے ہیں ضرورت الحمل مسکنا یہ بھکاری بن کے رہیں گے ان کی اپنی حیثیت کوئی نہیں ہوگی اپنا مستقل وقار یا ذاتی حیثیت نہیں ہوگی یہ بھیک مانگ مانگ کے گزارا کریں گے یہ تین قسم کے ان پر ہم نے غذب ناکیاں کیوں کی ہیں ذالک کبھی ان کانو یکفرون فرو نب اللہ کی آیات کا انکار انبیاء کو ناحک قتل کرنا اور ناحق قتل کیوں کرتے تھے ذالک بما ماں اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نافرمان ہو گئے تھے وہ کانو اور تھے وہ حد سے نکل جانے والے پہلے دن ہی ان کی یہ عادت ہے کہ حد کے اندر نہیں رہنا چاہتے حدود سے باہر ہی نکل جاتے اب آگے لہسو سوان سے دو امر ذکر کیے جا رہے ہیں پہلا امر یہ ہے کہ سارے اہل کتاب جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں ہے. ہے تو اہل کتاب مگر وہ برابر نہیں کیونکہ بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو مومن بن چکے ہیں دوسرا امر یہ بیان کیا جائے گا کہ اہل کتاب والے جو کچھ خرچ کر رہے ہیں میرا شراب ہی شراب ہے اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک چکر چل رہا ہو اس میں برف کے گولے بھی برس رہے ہوں جس کھیت پہ پڑیں گے اس کو جلا کے راک کر کے رکھ دیں گے ان کا یہی حال ہے جو امال کر رہے ہیں اس امال میں یہ شرک و کفر والا گولا چل رہا ہے جو ان کی نیکیوں کو برباد کیے جا رہا نہیں ہے برابر اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے امتن جو کائم رہنے والی ہے اپنے دین بھر یتلون آیات اللہ پڑھتے رہ جاتے ہیں اللہ کی یاد کو رات کے حصوں میں بھی اس حال میں کہ یس جدور وہ ہمیشہ ہی مٹ کے رہتے ہیں اپنے اللہ کے دربار تحجد کی نمازیں بھی عشاء کی نماز صبح کی نماز کیوں اس لیے کہ وہ اب ایمان لا چکے ہیں اللہ کے ساتھ اور دن قیامت آمد کے ساتھ امر کرتے ہیں توحید کی اشاعت کے لیے روکتے ہیں شرک کی شاخ سے یو سارے اون کرتے ہیں نیکیوں میں یو سارے اون افل خیرات نیکی کا جہاں پتہ چلے اس میں وہ پھرتی کرتے ہیں وہ اولا کا یہ ہیں خوشبخت لوگ پہلے اہل کتاب تھے بعد میں کیا بن چکے مومن بن چکے یہ نہیں کہ مومن پہلے ہو اور پھر کہے میں اہل کتاب ہوں وہ تو ہے سیدھا مرتبہ خیرن فلیں یغ فرو یہ لوگ جو ہیں جو کچھ کام کریں گے نہ اچھا فلیں یغفرو وہ ناشکری نہیں کی جائے گی اس کام کی اس کی قدر کی جائے گی ولہ علیہ ممن اللہ خوب جانتا ہے خدا ترس لوگوں کو یہاں مستقین سے مراد خدا ترس لوگ ہاں ہاں آگے اسی کی تشریح ہے نا یوں جو ایمان لا چکے یو مین یہ اچھے ان کی تعریف کی جا رہی <تصفح> نہیں, نہیں نہیں تو بت اب تو مومن کو اہل کتاب کہنے والا خود بھی کافر <تصفح> ہو <تصفح> مومن ہو کر اہل کتاب نہیں اہل کتاب تھے اب مومن اب دوسرا فریق ان لذی نفرو لن تنہم اموال ہو دوسرا فریق وہ اہل کتاب کا وہ کون ہے جنہوں نے صاف کفر کیا ہے ان کی حالت یہ ہے لن تن ہوم اموال ہو ہردت نہیں کام آئیں گے ان کی طرف سے ان کے مال ولا اولاد اور نہ ان کیولادے شیا بت شی اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی صاحب اللہ خان یہ جہنمی ہے ہمیشہ رہیں گے اس میں یہ دوسرا فریق ہے عبد القیو یہ دوسرا فریق ہے مگر کیا سمجھے ان اللہ کا ان اہل کتاب میں سے جو لوگ اسی طرح کافر رہ گئے اسی طرح جس طرح پہلے کافر تھے رہ گئے مومن نہیں بنے تو اند ہوم ہرگز نہیں کام آئے گے ان کی طرف سے مال ان کے اور نہ اولاد ان کی اللہ کی طرف سے کچھ بھی کا صحاب ہے کا حبتت کی تعبیر یہاں نہیں لائے اہلِ کتاب کے لیے کا حبتت کی تعبیر قرآن میں نہیں ہے مشرقین کے لیے ہے یا ان منافقین کے لیے جو جہارن کفر پہ تو آئیں ان کا حکم بھی مشرقین والا ہوتا ہے اہل کتاب کے لیے تعبیر نہیں آتی حبتت تت کیوں ان کی زبیاں حلال کی تھی اس لیے حبت کی تعبیر ان کے لیے نہیں آئی مسلمان دوسری حالت ان کی پہلی حالت تو یہ تھی کہ لن هم هم ولا من اللہ اب دوسری حالت ان کافر اہل کتاب والوں کی مثال اس کے جو خرچ کرتے ہیں سیاحتی دنیا میں مثل ہوا کے ہے ری جو بیچ اس کے سر رب، آگ کا گولا ہو برف کا گولہت پہنچ جائے کھیتی جماعت کو ہر سڑکوں من ایسی جماعت جنہوں نے ظلم کیا تھا سر کو قفر کیا تھا اپنی جانوں پہ فع تو ہلاک کر کے رکھ دے ان کو ان کی مثال بھی یہی ہے کہ عمل تو کرتے ہیں مگر ان کے امال جو ہیں وہ ہوا کی طرح ہے. ان کے امال ہوا کی طرح مگر ان کے امال میں اس ہوا میں ایک برف کا گولا بھی ہے آگ کا گولا اور شرک کو کفر والا وہ ان کے امال کی کھیتی پہ آتا ہے تو اس کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے اہلا خط ہو الاگ کر کے رکھ دیتا ما ثالم اللہ نہیں ظلم کرتا اللہ کسی پر لیکن اپنی جانوں پہ لوگ خود ہی ظلم کرتے ہیں اللہ کے ذمے نہیں ہوتا شرارتیں خود کرتے ہیں اوپر فعل اللہ پیدا کر دیتا ہے اب اللہ کا فعل پیدا کرنا یہ تو محمود ہے مگر لوگوں کا شرارتوں میں آ جانا یہ مضمون ہے متھے لوگوں کے لگتا ہے اس لیے کہ شرارتیں وہ کرتے ہیں اللہ تو اوپر اس کے فیل پیدا کر دیتا ہے اس کا فیل پیدا کرنا تو یہ اچھی بات ہے بری نہیں یا جو اللہ منو حکم جہاد سے پہلے محار بین سے ترک موالات محار بین سے ترک موالات جس کی نو علم تکر کی جا رہی ہے ایمان والوں لا تخو بتا نتن مندو نے نہ بنایا کرو دلی دوست مندو نے اپنوں کے سوا یہودیوں نصرانیوں، کافروں کو دلی دوست نہ بنایا کرو اپنوں کے سوا بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں صرف زبی کھانے کا مسئلہ نہیں دلی دوستی رکھنا بھی حرام ہے کفار سے بتانت اندرونی دوست دلی دوست نہ بنایا کرو کیوں لا یا لو نکم خبا دوستی نہ رکھنے کی پہلی علت لا یا نکم نہیں کمی کرتے وہ تمہارے ساتھ خبالا تمہیں خراب کرنے کی تمہیں ڈھیلا کرنے کی خبال کی رسیوں کی طرح ڈھیلا کرنے کی عربی میں خبال ہے اور ہماری بولی میں خبال ہے خبال کی رسی وہ ڈھیلی ہوتی ہے جلدی ٹوٹ جاتی ہے خبال کی طرح تمہیں وہ خراب کریں دوسری علت وہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں ماں انتم کہ تم ہمیشہ مشقت میں پڑے رہو ماں انتم چاہتے ہیں وہ ہمیشہ تم مشکلات میں گھرے رہو تیسری علت تاکہ کھل چکی ہے دشمنی ان کے منہوں سے ان کے منہوں سے جب دشمنی واضح ہو چکی ہے پھر ان کو دلی دوست بنانے کی کیا ضرورت ہے اخبار اور جو چھپا کے رکھتے ہیں اپنے سینوں میں وہ دشکری اور تلیف تھی یہ تو بہت ہی بڑی ہے کہ وما تخی سدور ہوں اکبار ہو جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اپنے سینے ان کے تمہارے حق میں وہ تو اکبر بہت بڑا ان کے سینوں میں تو ہے کہ ہائے رات نہ گزرے ان کو قتل کر دیا جائے وہ تمہارے قتل کے در پر ہے اور تم ان سے رشتہ داری رکھو رواب رکھو پھر تمہارے یہ جی سب بھی غیرت کون ہوگا وہ تو اکبر وہ تو اپنے سینوں میں رکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ دشمنی رکھتے ہیں کہ ان کا سفایا کر دیا جائے اور تم کہو نہیں جی دو کلو گوشت میرے پاس بھی بھیج دینا وہ تمہارا گوشت جو ہے اس کے چیٹر اڑانا چاہتے ہیں تم ان کے ہاتھ کا گوشت لے کر کھاتے ہو بے غیرت نہیں ہو اک دیکھو نا ما تخفی صدورہم ہوم اکبارو جو کو چھپاتے ہیں سینے ان کے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے اکباروں لیات ان کم تم تھا لو کھول کھول کے بیان کر دیے ہم نے آیات تمہارے لیے اگر تمہیں کچھ سوچ بوچھ ہو تو سمجھ رکھو چوتھی علت مہارے بین سے بائی کاٹ کرنے کی چوٹھی علت ہاں ان الا ہو یہی اور یہی تم مسلمانوں تو ہبو ہو تم ان سے محبت رکھتے ہو ولا یو ہبو وہ تو تم سے محبت رکھتے نہیں وہ دشمنی رکھتے ہیں تم اس سے میل جول کر کے محبت رکھو وہ تو من کتاب تم ساری کتاب کو مانتے ہو وہ بے ایمان تو بعض کو مانتے ہیں بعض کو مانتے ہی نہیں ہیں پھر کیا رواداری کا حکم ہے پھر تم کیسے ان سے محبت اور دوستی رکھ سکتے ہیں پانچویں علت ویزا لکو کم کالو جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ ہم بھی ایماندار ہیں ہمارا مجب بھی تمہارے والا مجب ہے بالکل جی ہم بھی مشرق کی زبیاں جی نہیں جادو ہمبی پر نہیں ہوا ہم بھی کہتے ہیں کہ مشرق سایتا ہے کنجر ہے سور ہے, ہے, سو ہے باندر ہے فلاں, ہے فلاں آمنہ ہم بھی اسی طرح ہی مو میں نا جس طرح تو موضا خلاؤ جب وہاں سے گزر جاتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں یاد رکھنا خلا کمانا اذا خلو جس وقت وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں آگے لفظ آ رہا ہے قد خلط میں نکلے ازا خلو جب وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں اصو المل اللہ میلا وہ کاٹتے ہیں اوپر تمہارے اپنی انگلیوں کو غصے کی وجہ سے ہائے ان کو ہم ختم کر دیں آئے ان کو ہم چٹھا چبا کے رکھ دیں یہ کس طرح زندہ پھر رہے ہیں یہ حال تو ہے ان کا اور تمہارا حال یہ ہے کہ چسیاں لے لے کے کھاتے ہو ان کے گھر سے رشتہ داری کرتے ہو یہ کرو یہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ جواب دیں منہ تو بغیر کو مرو اپنے غصے میں اور جل مرو کا فرو ان اللہ علی مم بزاطور اللہ خوب جانتا ہے سینے کے رازوں کو چھتی علت مین سے مہاربین سے ترک موالات کرنے کی چھتی علت تم ان تم کم حسلت اگر پہنچ جائے تم کو کوئی اچھائی تو ہو ان کو بڑی بری لگتی ہے اور اگر پہنچ جائے تو ان کو کوئی برائی یف رہو اپنے پیٹ کوٹتے ہیں خوشی سے یف رہو بے ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں بہا اس مصیبت ٹھیک ہاں. ہوا ان وہابیوں پہ مصیبت پڑی ہے گیارہویں کے منکر تھے بڑی گیارہویں چھوٹی گیارہویں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے ہاں ٹھیک ہوا ہمارے بابے نے خوب پکڑا ہے نا بڑوئیے ان تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا و تب قَيْدُهُمْ یور سنو وہ لوگو اگر تم صبر کرو مسائب کے وقت اگر تم اپنے آپ کو تھام رکھو وہ ان تصب اور شرک کو کفر یا بدت کرنے سے بچ رہو اپنے آپ کو تھام رکھو تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں لا یزور رکم قید نہیں دکھ تکلیف پہنچا سکتا ان کا مکر کچھ بھی جتنے مکر کریں کسی قسم کا مکر بھی ان کا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا ان اللہ یا ملون محیط کیوں اللہ نے ان کے تمام امال کو کھیرے میں لے رکھا ہے ساتویں ساتویں علت اس علت میں واقعات پیش کیے جا رہے ہیں یہ ساتویں علت میں واقعات تین غزوات کا ذکر کیا جا رہا ہے غزوہ عہد غزوہ بدر غزوہ ہمراہ السد غزو غزو تین غزوات کا ذکر ہے ساتویں علت میں تین غزوات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور در حقیقت صبر اور تقوی کی اہمیت پر صبر اور تقوی کی اہمیت پر یہ تین غزوات کا ذکر ہے اور یہ مجموعہ مل کے بنتا ہے ساتویں علت ہاں جی غزوہ بدر نہ لے کا اور جس وقت صبح سویرے آپ نکلے تھے اپنے گھر سے تو المؤمنین جما رہے تھے آپ مومنوں کو مقائے دل لڑائی کے لیے مورچوں پر مقاعد مانا مورچہ مقاعدہ لل مرچوں پر لڑائی کے لیے معنی صحیح لکھا کرو کیونکہ باقی اصطلاحات یا خارجی چیزیں وہ تفسیروں میں مل جاتی ہیں معنی صحیح نہیں ملتے مقصود بھی اصل ہوتا ہے قرآن کا صحیح معنی معلوم کرنا باقی چیزیں اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں اور بتاتا نہیں کیونکہ وہ عام طور پر لکھی ہوئی مل جاتی ہے جواہر القرآن وغیرہ میں مہانی جو ہیں یہ صحیح اگر نہ ہو تو پھر پڑھنے کا فائدہ نہیں مانے صحیح لکھا کرو جس وقت صبح آپ تڑکے نکلے اپنے گھر سے تو بب علموں میں نینا رہے تھے آپ مومنوں کو مورچوں پر لل کتا لڑائی کے لیے ملا سمی یہ جملہ حالیہ ہے اس حال میں کہ اللہ تو خوب سننا اور جاننا اس کی صفت ہے وہ آپ کی باتوں کو بھی سن رہا تھا آپ کے مورچوں کو بھی جان رہا تھا جہاں جہاں آپ جمع ٹکا رہے تھے مت یہ بدل ہے غدوتا سے اس غدوتا سے بدل یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت ٹھان چکی تھی دو ٹولیاں بنو سلمہ اور بنو ہارسا ٹھان چکی تھیں دو ٹولیاں تم میں سے انتفشلا کہ وہ ڈھیلے پر جائیں فشل ہو جائے پسل جائیں عربی میں فشل اپنی بولی میں پھسل انتخلا کہ وہ پھسل جائے یہ دو ٹولیاں بنو سلمہ بنو ہارسا یہ بھی ایمانداروں کے اندر گھسے ہوئے تھے نا بنو سلمہ اور بنو ہارسا یہ یہودیوں میں سے جو اپنے طور پر اسلام لانے کے مدعی تھے ان کو مسلمانوں میں شمار کیا جاتا تھا منافقانہ طور پر درچے آئے ہوئے تھے مگر ظاہر طور پہ دہر اسلام میں ان کو تصور کیا جاتا تھا ان کی طرف اشارہ ہے عبداللہ اب نے ابائی اب سلول کو لوٹتے دیکھا تو یہ دو ٹولیاں بھی ڈھیلی پڑ گئیں مسزل ہو گئے پسل گئے ولہ ہوماں حالانکہ اللہ تو ان کا کام بنانے والا تھا اللہ تو ان کی بگڑی بنانے والا تھا ان کو تو پھسلنے کی ضرورت نہیں تھی تیسرے نمبر پہ وہ اللہ ہے فلو اللہ ہی پر توقع رکھتے ہیں مومن لوگ اگر وہ صحیح معنی میں مومن ہوتے تو ان کے پھسلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی عبدال کریم نے لائی بھائی سرک و مل بے پدرے آٹھویں موالات کرنے کی آٹھویں ولاق نہ سرک و مل بے بدرے کسمی یا بات ہے کہ امداد کی تھی اللہ نے تمہاری بدر میں وہ ان تم اللہ کے تم بالکل کمزور تھے تلواریں بھی تمہارے پاس نہیں تھی گیارہ تلواریں تھی صرف گیارہ تلواریں باقی سارے ڈنڈے سوٹے والے از اللہ تم تو بالکل کمزور تھے زلیل کی جمع ہے عزی اللہ زلیل کہتے ہیں کمزور کو کمزور تھے فتق اللہ اور ڈرو اللہ سے لہم تشکرون تاکہ تم شکر کرو اللہ کی اس نصرت کا نعمت نصرت کا شکر کرنے کے بارے میں سرکوم اللہ کی ظرف استکول لو امداد کی تھی تمہاری اللہ نے کب جس وقت کہ آپ کہہ رہے تھے مومنوں کو اللہ یقف کیا نہیں ہے کافی تمہیں او ایماندار ہو کہ امداد کرے تمہاری رب تمہارا تین ہزار فرشتوں سے ایسے فرشتے جو منزلی سپیشل اتارے گئے بلا بلا کیوں نہ کافی ہو اللہ یق یقم کی تشریح بلا کیوں نہ کافی ہو تصویر اگر تم اپنے آپ کو تھام کے رکھو وہ تب اور وہ ٹوٹ پڑے تم پر اچانک منفور منفور وہ ٹوٹ پڑے تم پر اچانک تو کوئی پرواہ نہ کرو آزا یوم کم یہ لو امداد ہماری تین کی بجائے پانچ ہزار کی کمک ہم فرشتے ایسے کی بھیج رہے ہیں جو مس فوجی وردی میں ملبوس لڑا کی فوج اتار رہے ہیں مسلو فوجی وردی میں ملبوس لڑاک کی فوج اتار رہے ہیں وما اللہ اللہ اللہ بشرا فرشتوں کے اتارنے کی تو ضرورت نہیں تھی نہیں بنایا اللہ نے اس فرشتوں والے امداد کو صرف تمہارے دل کی سکون تسلی کے لیے والے تتم نہ کلو تاکہ مطمئن رہے تمہارے دل اس امداد کے لحاظ سے ورنہ تو اللہ کو تو ضرورت نہیں فرشتے اتارنے کی کیوں نسر نہیں یہ امداد مگر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اسے فرشتے اتارنے کی ضرورت نہیں کیوں العزیز الرحکی وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے گہرے علم کو جاننے والا بھی وہی ہے اچھا لے یہ جار مجرور ہے نا لے ظرف جار مجرور یہ متعلق کس کے ہے عز غدا ہوتا از جس وقت آپ صبح تڑ کے چلے تھے اور یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا کیوں ہوا لکتا فم میں نل لذین تاکہ کاٹ دے ایک پاسا کافروں کا تا کاٹا کا فرو کام یا سر کو بھی کرے ان کی سر کو بھی مانو جس طرح کپاس پنجنے والا پنج دیتا ہے نا یا توج نکال دے ان کی او یکم یا سر کو بھی کرے ان کی فیم کا لے بو خبین پس لوٹے وہ بالکل خواہ بخا صر ن لئی سلکم نل امر یہ جملہ موترزہ ہے جملہ مترزہ لئی سلک من امر شیون کیوں اس لیے آپ کے دندان مبارک جب ٹوٹ گئے تو آپ نے کیا فرمایا یفلح القوم ہل قومی کس طرح کامیاب ہوگی وہ قوم جس نے پٹول کر دیا ہے اپنے نبی کے سر کو اور دانت شہید کر دیئے یفلح القوم کہ فیوف لومی کس طرح کامیاب ہوگی وہ قوم جس نے پھوڑ دیا ہے سر اپنے نبی کا تنگ ہو کے جب آپ نے یہ الفاظ کہے اس وقت اللہ نے فرمایا کسی قوم کا کامیاب ہونا یا نہ ہونا یہ آپ کی بد دعا کا محتاج نہیں ہے آپ اپنا کام کیے چلیں میرے پیغمبر آپ کو یہ لفظ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کہ آپ کے اختیار میں تو ہم نے فلاح اور فلاح کو رکھا ہی نہیں ہے الامر آپ اپنا کام کرتے جائیں آپ کو اس سے کیا واسطہ ہے کہ کوئی کامیاب ہوتا ہے یا نہیں لئی سل کمینل سعون نہیں ہے آپ کے اختیار میں کچھ معاملہ شہ کچھ بھی بالکل آپ کے اختیار میں نہیں چلو جی جملہ محترجہ ختم ہو گیا اب آگے اسی کلام سے ملائیں ہے سے او یکبا او او او یو یوں مانا ہے کہ ذرا تاکہ کاٹ دے ایک پاسا کافروں کا یا سر کو بھی کرے ان کی او یتوب علیہم یا ایمان لائے تو توجہ کر دے مہربانی کی ان پر اور اگر اکر جائیں تو عذاب دے ان کو کیوں اس لیے ظالم کیوں کہ وہ ظالم جو آئے اس لیے ان کے ظلم کی سزا تو ضرور ملنی ہے کتنی علمتیں ہو گئی آٹھ نوی علت علت نمبر نو اور دلیل عقلی توحید کے لیے بھی یہی بنے گی لاہما دلیل کا کیا مطلب لا الہ الا اللہ اللہ کے بغیر اور الہ کوئی نہیں کیوں اس کی دلیل یہ ہے کہ لائم سماوات ماں فل یو فرمیا شا وزب معیش و اللہ واللہ غفور یا منو ترغیب انفاق ترغیب انفاق ایمان والو نہ کھاؤ سود اذافن مضافہ دوں نم دوں دگنا تگنا چوگنا اذافن مضافہ یہ قید اس کا مطلب تو یہ تو نہیں کہ اکوڑا کھا لو اور دگنا نہ کھاؤ نا امر واقعہ میں چونکہ وہ دگنا تگنا کھاتے تھے اس لیے اس قید کو ذکر کیا گیا یہ مطلب نہیں کہ اکورا کر کے کھا کرو اور دگنا ناجائز ہے اس لیے اس قید کو کہیں گے قید اتفاقیہ قید اتفاقیہ احتراضیہ وقت اللہ اللہ کو خیال کرنا تکارو تکری آ گیا نا کافر سود کھانے والا امام اعظم یہاں فرماتے ہیں کہ سود کی سزا بھی وہی کفر والی ہے جس طرح تغمبر کی بشریت کا منکر جس طرح پیغمبر کی کتاب کا منکر کافر ہے اسی طرح سود خور بھی کافر ہے وہ عدت لل کافیری اللہ و رسول کہنا مان لیا کرو اللہ کا والرسول الرسول کا یقیناً تو رحمون خاص رحمت کیے جاؤ گے وَسَارِ وَلَا مَغْفِرَتِمْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِمْ ارض وَسَمَابَاتُ وَاللَّرِ تیزی سے دورو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف جس کا چوران آسمان اور زمین اتنی کھلی چوری ہے ہی تت لت معلوم ہوا جو سود سے بچ جائے وہ متقی ہوتا ہے جو سود سے بچ گیا وہ متقی ہے ہاں اللہ زین اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے دونوں فریقوں کی مثال ہے پہلا فریق وہ جو خرچ کرتے ہیں حالت فراغت میں سروائے حالت تنگی میں اور پی جاتے ہیں اپنے غصے کو وافین اور درگزر کر دیتے ہیں عام لوگوں کی زیادتی سے واللہ اللہ پسند کرتا ہے مخلص لوگوں کو ہاں جی دوسری حالت دوسرا فریق ولدین وہ لوگ جو کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام فاہشہ تو لکو اللہ کل ما تقلا کلے ماہ سے یا ہر برائی پہ بولا جاتا ہے فاحشہ کا لفظ اور خاص طور پہ بے حیائی کے کام پر زیادہ اطلاق کیا جاتا ہے وہ لوگ جب کر بیٹھے کوئی بے حیائی کا کام اور زلم ہو یا حقوق اللہ کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے ظلم اللہ نفس ہی اس کی تعبیر کس کی ہوتی ہے جہاں حقوق اللہ کے خلاف کیا جائے جہاں بھی آتا ہے ربنا ظلمنا ظلم حقوق اللہ کے خلاف کیا جائے تو وہاں تعبیر کیا آتی ہے ظلم اللہ نفس ہی ہاں او ظالم او زکر اللہ یاد کریں عظمت الہیا کو ذکر اللہ یاد کریں عظمت اللہ کو فص تک پھر بخشش مانگے اپنے گناہوں کی درمیان میں چھوڑ دو استغفار بھی کریں اور بار بار نہ کریں اسرار اوپر اس گناہ کے جو کر بیٹھے ہیں اس حال میں کہ وہ جان بوجھ کر کرے یہ بھی نہ ہو تو پھر یقیناً گناہ اللہ معاف کر دے گا کیوں وہ مئی یو جنوبا اللہ کہ اس واسطے کہ کون ہے معاف کرنے والا گناہوں کا سوا اللہ کے یہ مئی یا فضروں اللہ جملہ محترضہ ہے تنبیہ کے لیے درمیان میں غلام یو یہ استغفار کی تکمیل ہے غلام یو سرو الاما فال یعنی ایسا استغفار کریں کہ لوٹ کے دوبارہ وہ کام کریں بھی نہیں برا ہاں الا دونوں ٹولوں کی جزا دونوں ٹولوں کی پہلا یوں فکون افیسرا والے دوسرے یہ دونوں ٹولوں کی بشارت اولائک جزاؤم مغفرتم رب و جنات تجری من تختها الانہار خالدین فیہا و نعم اجر العاملین بہترین مزدوری کام کرنے والوں کی بہترین مزدوری کام کرنے والوں کی تخویف قد خلط من قبلکم سونانون تحقیق ہو چکے ہیں ہو گزر چکے ہیں نکل چکے ہیں خلط کا کیا معنی آگے نکل چکے ہیں قد خلط آگے نکل چکے ہیں من قبل کو مسن تم سے پہلے کئی طریقے کئی طریقے میرے عذاب کے کئی طریقے تذکیر بے ما بادل موت کے تذکیر بے یا ملا کے مصیبتیں آزمائشیں سزائیں مختلف طریقے گزر چکی ہیں اگر مشاہدہ مطلوب ہو وہ لوگ سیرو فی چل پھر کے دیکھ لو زمین میں فن زرو مشاہدہ کر لو کہ فکانا کے بت کس طرح برا انجام ہوا جٹلانے والوں کا بیانن یہ بہت بڑا بیان ہے بیانن بیا تنوین تعظیم کے لیے ہاضا بیانن یہ بہت ہی بڑا بیان ہے ناس لوگوں کے لیے وہ دن وہ مئزت مؤزت التقین بیان بھی ہے د علم کے لحاظ سے ہدایت بھی ہے موز عمل کے لحاظ سے واز بھی ہے مگر کن کے لیے للمتقین للمنیبین جن لوگوں کے دل میں زد و اناد نہیں للمتقین للمنیبین ولاؤ جی جہاد سے متعلق نہ پڑو ولا تہ اور کسی چیز کے فوت جانے پر غم نہ کرو وہ انتمل آ تم اب بھی تم اب بھی بھاری پلے والے ہو لو نا تم اب بھی بھاری پلے والے ہونی اگر ہو تم ایماندار صحیح معنی پہ اگر ایماندار ہو تو یہ چھوٹی موٹی شکستیں جو آتی ہیں اس سے دل بردگی نہیں ہونا چاہیے تم اب بھی پلہ تمہارا بھاری ہے اگر صحیح معنی میں مومن بنو تو ایم کر کیا ہو گیا اگر پہنچ گیا تم کو کوئی زخم اگر زخم پہنچ گئے تم کو تمہارے پیغمبر کے دانت توڑ دیے گئے سر زخمی ہو گیا ہے یا تمہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف آ گئی ہے تو کیا ہو گیا اگر پہنچ گیا تم کو کوئی زخم تو کوئی بات نہیں فقت مسل کو پہنچ چکا ہے مشرقین کو القوما مشرقین کو زخم مسلوس کے ان کو بھی تو آخر مار پڑی تھی وہ بھی تو برداشت کر گئے ہیں مشرق تمہیں اگر کوئی شکست ہو گئی ہے حسیمت کا منہ دیکھنا پڑا ہے تو تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اس لیے ان کے لیے جو شکست تھی ان کو سزا تھی تمہارے لیے جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے تاکہ تم آئندہ کے لیے پکے ہو جاؤ پختہ ہو جاؤ ٹریننگ تمہاری ہو جائے چھوٹی موٹی کبھی نہ کبھی چھپیڑے آ جاتے ہیں تم کو صرف اس لیے تھا کہ تم آئندہ کے لیے میدان کے مرد بن جا ہاں جی وطل کلیامو پہلی بات تو یہ تھی کہ پہلے مشرقین کو بھی تو تکلیف پہنچ چکی ہے اگر تمہیں تکلیف پہنچ گئی تو یہ افسوس ہائے ہائے ہم ہاں موہد تھے مومن تھے اور پھر ہمیں شکست ہوئی بھائی یہ کوئی بات نہیں الحر و بینا بین نہ لو رجا لو وہ بھی بندے ہیں تم بھی بندے ہو آخر لڑائیوں میں کبھی فتح شکست ہوا کرتی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں شکست کا آ جانا یہ مطلب نہیں کہیں کہ نہیں نہیں, موملوں کو شکست بسا اوقات اس لیے ہوتی ہے تاکہ آئندہ کے لیے ٹریننگ ہو جائے آگے بڑا میدان ایک آنے والا ہے اس میں یہ ثابت قدمی کے ساتھ لڑے اس لیے ہر شکست کو جھوٹے ہونے کی علامت مت بنایا کے دن ہوتے ہیں ہم پھیرا کرتے ہیں درمیان لوگوں کے کبھی اپنوں کو شکست دیتے ہیں کبھی مخالفوں کو شکست دیتے ہیں یہ ہمارا معمول ہے ندا و لوہا بدلتے بدلتے رہ جاتے ہیں ان دنوں کو لوگوں کے درمیان تمہارے حق میں گویا کہ اس دفعہ کی شکست شکست ہی مفید تھی اس لیے تمہیں شکست دی ہے تیسرا آ منو اور اس لیے بھی ہم نے شکست دیا تم تاکہ عملی طور پر لم اللہ عملی طور پر جان لے اللہ ایمانداروں کو علمی طور پر تو اللہ پہلے جانتا ہے نا اب عملی طور پر بھی تمہیں ظاہر کر دے تاکہ پتہ چلے کہ عملی طور پر بھی واقعی اللہ کریم جو ہے وہ ان ایمانداروں کو شکست دے کے ان کے ایمان کی آزمائش کر رہا والی اللہ اللہ تاکہ عملی طور پر سچے مومنوں کو امتیازی شان دے کس طرح پتہ چل جائے کہ شکاست کھا کر بھی ثابت قدم رہتے ہیں. شکاست مل گئی تب بھی یہ ثابت قدم ہے یہ ظاہر کرنا تھا چوتھا نمبر خزاں میں شہدا اس لیے بھی شکست دی ہے تاکہ میرے درباری خاص گواہ بن جاؤ تم بنا لے اللہ تم میں سے وعدہ معاف گواہ جس طرح وعدہ معاف گواہ ہوتے ہیں نا ان پہ سزا نہیں ہوتی صرف بیان پورا دیتے ہیں مخالفوں کے حق میں اللہ نے تمہیں بھی وعدہ معاف گواہ بنا لیا ہے وہ چھوٹی موٹی جو لگزش تھی اللہ کریم نے شکست دے کے وہ درگزر کر دیا اور تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے صفائی ہو گئی کہ تم میرے سچے مومن بندے ہو. واللہ اللہ تو ظالموں کو اللہ پسند تو نہیں کرتے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مشرقوں کو مومنوں پہ چڑھا دے نہ اللہ تو ان کو پسند نہیں کرتا حکمت البتہ ہوتی ہے اللہ کریم نمبر پانچ والے یو مح ص اللہ پانچویں علت پانچویں وجہ کون سی تاکہ یوم صلاح مانج دے اللہ ایمانداروں کے دلوں کو منجائی کرنے مقصود تھی کہ بعض مومنوں کے دلوں میں غرور تھا تکبر تھا کہ ہم اتنے ہیں اتنے ہیں یہ ہے وہ ہے ہم مشرقوں کا یوں کر دیں گے یا کر دیں گے یہ حرور توڑنا مقصود تھا کہ تم اپنی طاقت پہ ناز نہ کیا کرو اپنے اللہ کی توفیق کے بھروسے چلا کر بلے صلازین آمن اور چاہے کہ ماج اللہ ایمان داروں کے دلوں کو اور کس طرح اس دفعہ کافروں کو فتح ہوئی آگے بھی جرت کر کے آئیں گے اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کو ان یا ناس کرنا ہے اس لیے تھوڑی سی تمہیں شکست دے دی ہے تاکہ آئندہ کافر وہ سارے آئیں جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی آ جائیں کہ ہم تو خواب خواہ کامیاب ہوں گے وہ آئیں اور ایک ہی بچ کے نہ جائے یمح کل کافری ملیا میٹ کر دے اللہ کریم ان کافروں کو تاکہ دوبارہ آئیں یا سرے سے جرت کر کے آئے تو پھر ایک ہی واپس لوٹ کے نہ جائے اللہ کا یہ ارادہ تھا اس لیے تمہیں شکست دے دی ہے تاکہ وہ جرت پکڑ جائیں مشرق قبر چٹ پر کٹ دوبارہ آئیں تو پھر بالکل ان کا ستیہ ناس کر دیا جائے ام حسب تم کافروں کو جانے دو ام حسب تم کافروں کی بات جانے دو کہ ان کو ملیا میٹ کرنا ہے یا نہیں تم اپنی بات بتاؤ تم جو اتنا رنجش منا رہے ہو کہ ہمیں تکلیف آ گئی ہمیں بڑی مصیبت آ گئی بھلا یہ بتاؤ مصیبتوں کے بغیر بہشت مل ہی سکتی ہے ہم حسب تم کیا گمان کر رکھا ہے تم نے کہ داخل ہو جاؤ گے بیشت میں حالانکہ لمہ یا لم اللہ اللہ منکم ابھی تک تو نہیں ظاہر کیا اللہ نے یعلم اللہ ذکر ذکر ملزوم ارادہ لازم علم ملزوم ہے اور اظہار لازم ہے ملزوم کا ذکر کیا اور لازم کا مراد لیا حالانکہ ابھی تک نہیں ظاہر کیا نئی ظاہر ہوا اللہ کے سامنے وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا ہے تم میں سے اور ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو جو زخم کھا کے بھی برداشت کر جاتے ہیں زخم کھا کے بھی برداشت کر جاتے ہیں والا کد کم تم تمنا ہوتا کشمیہ بات ہے تم تمنا کرتے موت کی پہلے اس کے کہ ملتے تم اس فقد رہے تم اب ساکیق تم دیکھ چکے ہو اپنی آنکھوں سے لوگ تھے نا وہ جو منافقانہ طور پہ ایمانداروں کے ساتھ ایمانداروں کی صفوں میں شامل تھے وہ کہتے تھے ہائے موت آ جاتی ہمیں یہ اس سے پہلے ہم مر جاتے تو میدان جہاد میں نہ آنا پرتا اللہ خطاب کر رہا ہے ابہامی طور پہ فخر اے تم وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو موت کو اور مگر بات یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کی تمنا کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر جہاد سے بچ گئے تو پھر موت سے بھی بچ جائیں گے مرنا تو جہاد کے میدان میں بھی مرنا ہے اور آگے پیچھے بھی مرنا ہے آگے زجر مومنوں کے لیے زجر ہے کئی مسلمان ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے پاؤں ان کے اکھڑ گئے تھے جب نبی علیہ السلام گر گئے ایک خند کھائی کے اندر اور آواز نہ آیا نبی علیہ السلام کا شیطان پلیت کے پلیت نے ادھر یہ کہنا شروع کر دیا اللہ ان محمد محمد تو قتل ہو چکا یہ آواز سن کے نا تو کئی مسلمان لڑ کھڑا گئے بھاگنے والے تھے تو حضرت حضرت انس کا چاچا حضرت انس کا چاچا انس ابن نزائر وہ کھڑا ہو گیا ایک طرف کہنے لگا اللہ اللہ اللہ تین مرتبہ اللہ اللہ کر کے کہنے لگا کہ کا تلو الام علیہ رسول اللہ کا تلو الام علیہ رسول اللہ یہ جی اللہ کا رسول قتل ہو گیا ہے وہ بھی توحید کی خاطر قتل ہو گیا ہے تم بھی لڑ کھڑاؤ نہیں بز مت بنو تم بھی قتل ہو جاؤ اسی راستے پہ جس راستے پہ محمد قتل ہو گیا ہے اس وقت لوگوں کے پاؤ جو ہے وہ جم گئے اور پھر کھڑے ہو گئے وہ لڑ نے والوں کے لیے کچھ تمبی اللہ نے زجر کے طور پہ نازل کی وہاں محمد اللہ رسول نہیں ہے محمد کوئی معبود تو نہیں ہے وہ تو صرف رسول ہیں قد کب خلط میں قبل رسول تقیق گزر چکے ہیں اس سے پہلے کے رسول خلا کا مانا موت نہیں خلا کمانا متلا یہاں سے مرزا کاڑا اور دوسرے بھی کانے اس کی نسل بھی باغ اس وقت موجود ہے وہ یہی دلیل پکڑتے سارے مر چکے پہلے رسول جتنے تھے لہذا عیسی علیہ السلام بھی مر گئے خلا کمانا مرنا نہیں خلا مرنا کرنے والا خود کافر ہے قرآن کی استعمال کے خلاف ہے قرآن کی استعمال یہ ہے کہ اِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاتِينِهِمْ قَدْ خَلَتِ یا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلِ خَلَاتَ مَانَا کیا ہوتا ہے گزرا ہوا گزرنے والا تاکہ گزر چکے ہیں یہاں سے دنیا سے گزر چکے ہیں کئی آسمانوں پہ زندہ ہیں کئی مر کے گزر گئے ہیں کئی زندہ گزر گئے ہیں, گزر گئے ہیں. گزرنا یہ موت کے لیے نہیں ہے مطلقاً دنیا سے کسی اور مقام پہ منتقل ہو جانے کا نام ہوتا ہے خلا اف ماتا ہاں اگر مر بھی گیا اللہ کا رسول او کوٹیلا یا قتل ہو گیا تو لڑ کھڑانے والو کیا لوٹ جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں کے بل جن کلب اللہ جو بھی لوٹ گیا اپنی ایڑیوں کے بل فلئی یزور اللہ شع ہر گدنی نقصان دے سکے گا اللہ کو بس اعاد اللَّهَ اللَّهَ> کیا جا رہا ہے مضمون جہاد کا اعادہ مضمون جہاد نہیں ہے کسی جی کے لیے کہ مرے اللہ کی اجازت کے بغیر کیوں لکھی ہوا اس کی عمر من مدت مقرر کے لیے یور ثواب دنیا ترغیب ل جو شخص لڑائی کے دوران ارادہ کرتا ہے ثواب دنیا کا دے دیں گے ہم اس کو دنیا میں سے دے دیں گے اور جو بندہ ارادہ کرتا ہے ثواب آخرت کا ثواب کمانا بدلا بدلے آخرت کے دے دیں گے اس کو اس آخرت میں سے بسانہ جس دشا کر ا توحید بے ب مومنوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے مضمون جہاد کا ارادہ تسبیت کا ایم کتنے نبی تھے جو لڑائی کی اس کے ساتھ مل کے ربیونا रब्बानी बंधो ने कसी बहुत सारे रब रब करने वाले लोग हम वाहनू न तो वो पूे बने वाहन माना स्वस्थ है हिंदुस्तानी बोली में इसका माना पूे न बने तो वो पूे बने क्यों چونکہ پہنچ چکی تھی ان کو اللہ کے راستے میں تکلیف پھر بھی وہ دے نہ بنے نہ دبے دشمن سے وہ مستکانو نہ تھکے دشمن کے آگے وہ مستکانو تھکان تھکاوٹ محسوس بھی نہ کی انہوں نے وہ تھکاوت محسوس بھی نہ کی واللہ یو ابو سابرین وما کانا قولہم نہیں تھا کہنا ان کا وما کانا قولہم نہیں تھا بول ان کا مگر یہی کچھ کہتے تھے میدان جیاد میں رب نغفر لانا اے رب ہمارے معاف کر ہمارے گناہ ب اصف حد سے بڑھ کر جو ہم نے کام کیے شریعت کی حد سے بڑھ کر جو ہم نے اسراف کمانا شریح حدود سے بڑھ کر کام کرنا شریح حدود سے بڑھ کر بات کرنا شریح حدود سے بڑھ کر کھانا پینا ہدے شری سے بڑھ کر کام کرنا ہمارا سب دامان کرو ہمارے پاؤں کو اخڑنے نہ پائے ون سو القوم کو امداد کر ہمارے اوپر قوم کافروں کے کاتلا ملا اللہ فاطاہ دنیا پس دے دیا اللہ نے بدلا ان کو دنیا کا یعنی ملک بھی دیا جا ہو جلالت بھی دی سیاست بھی انہیں کو دی وہ حسن سوا بل اور بھی عطا کیا بہترین بدلہ آخرت کا واللہ يحب کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے مخلص لوگوں کو يَا آمنوا. اب جہاد سے متعلق کلام چلے گی اے ایمان والو کلام متعلق بجے ہاتھ اے ایمان والو اگر کہنا مان لیا تم نے کافروں کا تو کیا بن جاؤ گے یردوکم کم اللہ کا بے یہ سارا قرآن پتہ نہیں اڈے بے حیار میں قرآن ان کو نظر بھی نہیں آتا اے ایمان والوں آپ پڑھ چکے ہیں کہ منافق بھی ان ایمانداروں کے اندر ملے ہوئے ہیں ان کو بھی آمنو آمن کہا جا رہا ہے اوپر اوپر سے کوئی ایمان لے آئے یا اندر سے لے آئے آمنو کیوں جو بات ماننا جو ہوا محمد الرسول اللہ کا ایماندار آج سے پندرہ سو سال پہلے جب کسی کو کہا جاتا تھا آ منو اس کا مطلب تھا تم نے محمد کی زبان پہ اعتبار کر لیا زہری طور پہ جنہوں نے مان لیا ہے وہ آ چاہے اندر سے مانے چاہے اوپر سے مانے مان جائے اب پھر ان کو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ان تیل کافر ہو اگر تم کسی بھی کافر کی بات مان لو تو کیا بن جاؤ گے یہ <تصفيق> کہتے ہیں پہلے وہ ایماندار تو ہوں تب جا کے مرتب تو. قرآن مقدس تو مترکن کہہ رہا ہے ہاں فتن کا لبو خاصری لوٹ جاؤ گے تم اللہ کے دربار میں آؤ گے تو میرا خسارے کے سارے بل اللہ کم نہ کہنا مانو کسی کافر کا کیونکہ بگڑی بنانے والا تو اللہ ہے تمہاری باوا خیر اللہ بہترین مددگار ہے اللہ ہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں کافر کی بات ماننے کی ضرورت نہیں کافر تو کیا کہتے تھے یار اپنی زندگی کو تباہ کرنے جا رہے ہو جہاد میں کیا ضرورت ہے تمہیں ادھر جانے کی یہی بیٹھے گا وہ گھر میں خامخا کوئی عذر پیش کر دو جی ہمارے کی موچ آ گئی ہے جی ہمارا بندہ مر گیا جی ہماری آج فلا مجبوری ہے کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے اللہ کے بندوں یہاں گھر رہو جا کے کیوں وہاں جا کے خامخا مخواہ تلواروں کے زخم کھا کے تباہ و برباد ہوتے ہو یہ مشورے دیتے تھے کون منافقین دوسروں کو بھی یہی ملے ہوئے تو میں کیونکہ ظاہری یہودی یا ظاہر نصرانی تو آ کے مسلمانوں کو مشورہ نہیں دے سکتا مشورے وہی دیتے تھے جو ان میں ایماندار بنے ہوئے تھے, تھے منافق اور اپنے آپ کو ایماندار کہہ رہے تھے انہی کو خطاب کیا جا رہا ہے جس میں دوسرے مسلمان بھی آ جاتے ہیں کہ وہ لوگ تو نام بیٹھ کے کہتے ہیں لوگوں کو ایمانداروں کو یار کیا جا کے کرو گے اپنے آپ کو خراب ہی کرنے کے برابر ہوا اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی بات نہ مانو ورنہ تم مرتب ہو جاؤ گے اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں کیوں ہم پہلے تمہیں فتح و نصرت کے نمونے دکھا چکے ہیں پہلا نمونہ سن کی فی قلوب کلو بل کافاروب ضرور ڈالیں گے ہم کافروں کے دلوں میں روب کافروں کے دلوں میں بما اشرک بس اس کے انہوں نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو جو نہیں اتارا اس چیز کے بھائی وال ہونے کی دلیل اللہ نے کافارو بما اشرک معلوم ہوا مشرق کو کافر بھی کہتے ہیں ذکر تو کافر کا ہے آگے بما اشرکوں کے ساتھ اس کی تشریح کی جا رہی معلوم ہوا کافر ایک عام ہوتا ہے کافر ہو کر مشرق بھی ہو سکتا ہے کافر ہو کر منافق بھی ہو سکتا ہے کافر ہو کر اہل کتاب بھی ہو سکتا ہے اس لیے کافروں کی تشریح کس کے ساتھ کی ہے بما اشرق شرک کرنے والے ٹھکانا ان کا جان نم ہوگا مسور ظالم بہت گندی ہے بستی ظالموں کی کا کمانا بستی ٹھکانا ٹھہرنے کی جگہ والا کا د ساد کا کو ملا کا کو ملا اچھا جی جب دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا تھا تو فور جی ہمیں جی ادھر شکست کیوں ہو گئی آخر جب مشرق اور کافروں کے دلوں میں اللہ روب ڈال دیتا ہے دفع دخل مقدر یہاں سوال کا جواب ہے تو پھر شکست کیوں ہوئی مومنوں کو جنگ عہد میں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے تو روب ڈال دیا تھا مگر تمہاری اپنی بے قیدگی ہو گئی تھی اس لیے شکست ہوئی اللہ نے تو روب ڈال دیا تھا وہ تو ڈرتے تھے بھاگ بھی گئے تم نے ان کا پیچھا بھی کر لیا مگر اصل تو بات یہ ہے کہ تم نے بے قیدگی کی مورچے تم نے چھوڑ دیے مال غنیمت کے لیے تم دوڑ پڑے انہوں نے دیکھا مورچے خالی ہو گئے اس لیے تم پہ تیر بسانے شروع کر دیے شکاست اپنی تھی اس لیے والا اللہ نے سچا کر دکھایا اپنا وعدہ استا ہسو جب کہ تم قتل کر رہے تھے ان کے اس کے حکم سے تحسونہم قتلے کر رہے تھے جس وقت پھسل تم فشلتم, فشلتم, تم جس وقت خود پھسل گئے وطنا تم پھر لم رہے اور جگڑا کرنے لگ گئے تم مور چوپے ڈٹے رہنے کے معاملے میں تنازا تم سے مورچوں پہ ڈٹے رہنے کے معاملے میں کئی کہتے تھے ڈٹے رہو کئی کہتے تھے نہیں اب تو وہ بھاگ چکے ہیں یہاں مورچوں پہ دھرنا مارنے کی کیا ضرورت ہے چلو مالے غنیمت کا مت کا پتا ہاں ہاں فرمانی کر چکے تھے تم بعد اس کے کہ دکھا چکا تھا تم کو اللہ وہ فتح جس کو تم پسند کرتے تھے منکم کو میوری دنیا تم میں سے کئی وہ تھے جو مال غنیمت کا ارادہ کر کے بھاگے دنیا مالے غنیمت کا ارادہ کر کے باغے سے وہ تھے جو میری اللہ خرا وہ تو صرف آخرت کا ارادہ رکھتے تھے کہ مرچے نہیں چھوڑنے چاہیے لہذا تم پیچھے چلے جا رہے تھے ان کے سمت سرافا کم تب پھیرا تم کو سمت را تب ہے اس کے پیچھے نا یہاں سما اس کے لیے ہے دیا فا کم پھیر دیا تم کو اللہ نے ان سے لے جب تیا ازمائش ٹھیک ٹھیک پھنسا کر لے جب تم کر پھر تمہاری آزمائش کرے والا قد عفا عنکم پھر تم پہ اللہ نے مہربانی کر کے در گزر کر دیا ولعظو فضل علی المؤمنین اللہ مومنوں پہ بہت بڑے فضل والا ہے غلطیاں بھی کرتے ہیں مگر پھر بھی اللہ کریم ان کو maaf کر دیتا ہے ہاں جی کس وقت ہم نے تم کو پھیرا سما سارا فکم کس وقت عزت سے دونوں اس کا تعلق کس سے ہے سارا فکم سے پھر پھیرا تو کس وقت پھیرا تم کو عزت سے دونوں جس وقت چڑھے جا رہے تھے تم ان کے پیچھے مارو مارو پکڑو پکڑو ہاں دوڑتے چلے جا رہے تھے وہ بیچارے بھا بھا کر کے آگے دوڑ رہے تھے تم پیچھے ہکلے لگاتے ہوئے جا رہے تھے دوڑتے ہوئے تو حالانکہ میرا رسول تمہیں بلا رہا تھا تمہارے پیچھے اس لیے تم نے پرواہ بھی کوئی نہ کی یہ لگزو گئی تم سے پھر بدلے میں پہنچا دیا اللہ نے تم کو غم من کی غموں پہ غم غموں پہ غم اے غم من اللہ غم من غموں پہ کئی غم ایک غم نہیں ایک تو غم اپنے زخمی ہونے کا دوسرا اپنے عزیزوں کے قریبوں کے زخمی یا قتل ہونے کا تیسرے مال غنیمت کا ہاتھ سے نکل جانے کا چوتھے رسول کی شہادت کا اور پانچواں پھر حزیمت غم تمہارے پہ ہم نے پھر ڈال دیے ایک یہ مطلب نہیں کہ ایک غم کے اوپر دوسرا غم نہ غموں پہ غم ڈال دیے ہم نے کئی غم ایک لفظ کی بنا پہ کئی غم آپ کو آ گئے لَا اب بتاتے ہیں کہ یہ غم ہم نے آپ کو کیوں دیا یہ غم ہمیں کیوں تمہیں کیوں نصیب ہوا پہلی حکمت لا لک الات تاکہ آئندہ نا غم کرو اوپر اس کے جو فوت ہو جائے تم سے کوئی چیز